اسی لیے قرآن کہتے ہیں کہتے ہیں ہم حیران ہیں لیکن جب ہم مدینے میں پہنچے تو پتا چلا کہ فلا منافق مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر عطا فرما دی اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بڑا واقعات الحمد اللہ آپ کسم بھی سن چکے پڑھ چکے سیرت النبی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جام کو بلا کے فرمایا آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں فتح طا فرمائیں گے اور فلا جگہ فلا کافر قتل ہوگا فلا جگہ فلا کافر قتل ہوگا فلا جگہ فلاں کافی قتل ہوگا فلاں جگہ فلاں کا پھر قتل ہوگا اور صحابہ کے دن خدا کی قسم جب جنگ بدر ختم ہو گئی ہم نے ان جگہوں کو جا کے دیکھا تو ایک انچ کا بھی فرق نہیں تھا اسی جگہ اس کافر کی لاش پڑی تھی جہاں جی حضور نے اشارہ فرمایا تھا وسلم نے پہلے خبر دے تو یہ بھی خبر ہے حالانکہ تو خیر کل کیا ہوگا کون مرے گا کہاں مرے گا فرمایا یہاں مرے گا یہاں مرے گا یہاں مرے گا اسی طرح حدیث مبارک میں یہ واقعہ ہے ایک آدمی نے ایک کافر بعد میں ہے امیہ سے اور بعد میں کسی دوسرے کافر کا نام آیا ہے اس نے طے کیا اس نے یہ بات طے کی کہ اگر مہربانی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور دیکھو مشورہ کہا کیا حتیم میں اللہ کے کعبے میں اور ہجر میں حتیم کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کر دو نا تو اتنا پیسے دوں اس لیے ہمیشہ یاد رکھو حالانکہ دیکھو وہ کفر پہ ہیں کافر ہیں اللہ کے نبی کے دشمن اور دشمن یہ ساتھ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کرانے کے لیے خدا کے کابے میں مشورہ ہو رہا ہے تو یہ باتیں لوگ جو ہوتے ہیں یار یہ نہ سوچا کہ یار کعوے میں ایسی بات ہو سکتی ہے مسجد میں ایسی بات ہو سکتی ہے یار فلاں مولوی جو ہے بلا وہ بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے اللہ کے بندے مسجد کابت اللہ نے بڑی مسجد کون سی ہے اور حتیم کا مانا کیا ہے کعبے کے اندر اس نے کہا ٹھیک ہے میں قتل کر دوں گا لیکن اتنے پیسے لوں گا آدھے پیسے مجھے ابھی دے دو اور آدھے پیسے جو ہیں وہ قتل کے بعد اس نے کہا قبول ہے اس نے آدھے پیسے لے لیے اور وہ آدھے پیسے جو تھے اپنے گھر میں کسی خاص مقام پہ چھپا کے دفن کر کے سیدھا مدین منورہ پہنچا اور مدین منورہ پہنچنے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ مدین منورہ میں رہ کر سرکار دو جہاں رحمت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتل لانا حملہ کرنا کوئی مذاق تو نہیں کیونکہ اب مدینہ منورہ میں تو حضور کی سلطنت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ سلم بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں اور سب پر ہیں جان نثار ہیں حضور پاک پر مدینے میں حملہ کوئی کیسے کرے جرت کیسے کرے صحابت ایک منٹ کے لیے جدا نہیں ہوتے ہاں حضور چلے گا گھر تو گھر چلے گئے اس نے کیا سازش کی کہ آ کے مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں گھر ٹھیک اب جناب وہ نماز میں آ جائے سفو میں آ جائے مسجد میں آ جائے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے جوں تو گھل مل گیا نا مسلمان ہو گیا اور لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یار ابھی دیکھو مکہ چھوڑ کے آیا ہے ہمت کی بڑی اب یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے پھر بات ہے کہ ہر آدمی پھر اس سے محبت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاس میرے پاس جو خنجر تھا اس کو خنجر مارنے کا تجربہ تھا ہر آدمی کا تجربہ ہوتا ہے نا بعض تلوار چلانے کے ماہر ہوتے ہیں بعض خنجر پھینکنے کے ماہر ہوتے ہیں بعض چاکو مارنے کے ماہر ہوتے ہیں بعض لکڑی مارنے کے اس زمانے میں تو یہی بہادری ہوتی تھی یہ بندوقیں یا ریفلیں یہ کلشن کوفے اور یہ فلاں چیز اور یہ مسلح یہ سلا اس کا تو کوئی نام و نچار ہی نہیں تھا تو اس دور میں ایک یہ بھی تھا کہ جو بڑے دشمن ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی تلواروں کو یا اپنے خنجر کو صاب کی زہر میں یا اور کسی زہر میں ایک برتن میں زہر ڈال کے خنجر اس میں ڈال دیتے تھے کہ خنجر جو ہے وہ زہر میں ڈوبا رہے اس کے بارے میں ان کا یقین یہ ہوتا تھا کہ اب یہ خنجر جو ہے صرف خنجر نہیں رہا بلکہ زہر آلود بھی ہو گیا ہے اب یہ دو آپشیاں ہو گیا ہے جس بندے کو بھی ہم ماریں گے اگر صحیح معنی میں خنجر نہیں لگا لیکن تھوڑا سا چمڑا کاٹ گیا زہر اندر چلی گئی خنجر سے نہ مرا زہر سے مر گیا تو اس کے بار سے کوئی بچ نہیں سکتا یعنی ایک آدمی ہے کنجر مارتا ہے لیکن صحیح مقام پہ آپ کنجر نہیں مار سکے اس نے ہاتھ دے دیا روک لیا اس نے پکڑ لیا لیکن ذرا سا نشان لگیا گیا لگ گیا ٹچ ہو گیا تو اندر زہر جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے کنجر کو ظہر میں بجا دیتا تھا کو کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کنجر سے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم پہ حملہ کروں ایک دن وہ کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ایک صحابی بھی نہیں اللہ کی شان ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا دل میں کہ آج موقع ہے اگر آج کا موقع چلا گیا تو پھر پتہ نہیں کب موقع آئے گا تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے خنجر کو سنبھالا اس کو اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا اور بڑے آرام سے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے ایستا ایستا ایستا ایستا, ایستا, ایستا کہ میرے پاؤں کی آواز بھی نہ نکلے اور میں حضور کے قریب پہنچ کے حملہ کر دوں کہتے بڑی احتیاط سے بڑے محتاط اندازے سے میں چل رہا ہوں چلتے چلتے چلتے جب میں این قریب پہنچ گیا یعنی باقی صرف وہ تقریباً میرے اور سرکار دوارم سلسم کے درمیان میں پندرہ بیس قدم کا فیصلہ رہ گیا تو یکم حضور نے پیچھے دیکھا فرمایا میں السلام علیکم گدرا ہوں سامنے آ جاؤ اب تو میں ڈر گیا تو حضور, تو حضور نے دیکھ لی اب تو حملہ نہیں کر سکتا فوراً حضور نے پیچھے دیکھا فرمایا اچھا ادھر سامنے آ گئے کہتے میں سامنے آ گیا حضور نے پھر میں کیوں آئے تھے کہ لگا حضور میں مسلمان ہوا اور پھر اب تمہیں آ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا ہوں آج آپ اکیلے بیٹھے تھے میں حضور نے پھر سیدھی سیدھی بات کرو کیوں آئے تھے تمہیں سر یہی سیدھی بات انہوں نے فرمایا فلا کافر کے ساتھ جو تم نے حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کا معاہدہ کیا تھا وہ تمہیں بھول گیا ہے اب اس کے تو بالکل اوسان خطا ہو گئے اور نے فرمایا اور تم آدھے پیسے لے کے تم نے فلا جگہ وہ پیسے چھپائے ہیں یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا حضور یا رسول اللہ آج, آج تک تو میں منافق تھا لیکن آج مجھے یقین ہو گیا اب اللہ کے سچے نبی اشد ون ادا و شد ان محمد اللہ سنا آج میں سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہوں ابھی تک تو, تو میں نے وکر کیا کیونکہ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی یہ تو میرے اور اس کے درمیان ایک راز ہے اور یہ بات مکے میں ہے اس کی فیملی کو بھی پتا نہیں میری فیملی کو بھی پتہ نہیں لیکن آپ کو کیسے پتا چلا معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو اللہ نے خبر دی حالانکہ دیکھیں کتنی غیب کی بات رہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو خبر دی اور بالکل یعنی اس نے اعتراف کیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل حق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غیب کی خبر اتنا بڑا واقعہ کہ جس کا اس کے اپنے اہل و ویال کو بھی پتہ نہیں لیکن حضور نے بتلا دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم لوگوں نے معاہدہ کیا حتیم میں بیٹھ کے معاہدہ کیا اتنے پیسے طے کیے اور اتنے پیسے تم نے فلا جگہ چھپائے ہیں اب باقی کیا رہ گیا تھا سر کا بالکل یاد اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی انحا کا احترام اکرام اور عزت تھی اور کسی کی میرے دل میں اتنی احترام نہیں تھا کیونکہ بی بی فاطمہ جو ہے بی بی عائشہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم ہے سیدہ فاطمہ این تصویر تھی محمد رسول اللہ کہ اگر بی بی فاطمہ میں نظر پڑے تو حضور نظر آئے اس لیے مجھے محبت تھی بی بی فاطمہ اور بی, بی سے عائشہ فرماتی ہے کہ ول ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ بی بی فاطمہ بولنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں چلنے میں بے نہیں ہی منو ہوتا تھا کہ سرکار ہے تو جہاں کی تصویر کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے مجھے بی بی فاطمہ سے بڑا پیار تھا لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ان کی عظمت شان میں کبھی آ گئی کہ سرکار دو عالم کی وفات کی یعنی وقت ہے مرد الوفات ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اسی بیماری کے دوران میں بی بی فاطمہ آئی حضور نے اشارہ کیا بی بی فاطمہ حضور کے قریب ہوئی تو اس کے بعد جو ہے بیوی بی فاطمہ فوراً رونے لگ تھوڑی دیر گزری پھر حضور نے شاید سیدا فاضمہ دلہ ربی اللہ تعالی عنہ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جک گئیں اور حضور نے کوئی بات فرمائی اس کے کان میں تو بی بی فاطمہ ہنسنے لگ گئیں تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو حیران ہو گئی کہ یہ وقت ہے ہنسنے کا یعنی سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا وقت ہے اور آپ کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ وہ تکلیف کسی عام انسان کو ہو تو برداشت نہیں کر سکتا حضور نے فرما امانوین کتائی اب ہوئی عائشہ میری آتے مبارک جو ہے وہ کٹ رہی ہیں اس دہر کی وجہ سے جو مجھے یہودیہ نے دیا تھا یعنی اس قدر تکلیف ہے اس قدر شدت ہے کہ سرکارے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانچ پانچ سات سات مشکیدے ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے حضور کو ہوش بمبا لگاتی اور پھر حضور پہ ہوش ہو جاتے اس قدر تکلیف میں اس وقت میں بیبی فاطمہ کا حسنہ جو ہے بیشا کہتی ہیں کہ جب تو میں تو حیران ہو گئی کہ بیوی بی فاتم کی ہنسنے کا وقت ہے سرکار کے جانے کا وقت ہے جدائی کا وقت ہے رونے والی بات تو سمجھ آ گئی لیکن ہنسنا کیوں ہے کپ کھلا کہ بیوی بی ہنس پڑی لیکن بی بی ایشا فرماتی ہے کہ مجھے ضرورت نہ ہوئی اس وقت میں اس صدمے کے علم کے زمانے میں میں نے کوئی بات نہ کی لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا مرحلہ گزر گیا کچھ دن گزر گئے کچھ ہم صدمے سے سنبھل گئے تو میں نے بی بی فاطمہ سے وہ بات نہ رہ سکی میں نے کہا بی, بی فاطمہ میرے دل میں تو سب سے زیادہ آپ کی قدر ہے لیکن یہ آپ نے کیا کیا یہ ہنسنے کا وقت تھا تو بی, بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ اما جان اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاتی میں کیا بات تھی انہوں نے کہا کہ جب سب سے پہلے میں حضور کے قریب ہوئی سلام کیا آپ کے سر سینے مبارک پہ جھکی تو حضور نے مجھے کان میں بدلا دیا کہ فاطمہ اب میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آگیا اب میری وفات کری اور اللہ توبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا میرا وقت قریب آ چکا ہے تو میں حضور کے فراس میں رو پڑی کہ حضور کی وفات کا وقت آ گیا پھر حضور نے دوبارہ مجھے اشارہ کیا دوبارہ مجھے قریب کیا تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ تمام آلے بید میں سے سب سے پہلے جلدی تو تم میرے پاس آؤ گی تم مجھے ملو گی تو میں خوش ہوگی کہ جب حضور کے ملنا ہے جلدی تو اس خوشی میں میں گھس پڑی کیونکہ حضور کے ملنے کی جو خوشی تھی میں کیسے چھپا سکتی تو بی بی بیشہ فرماتی ہے کہ تمام آلے بیت حیران رہے اور ابن اماتیام تو حضور کے بعد سب سے پہلے پھر وفات ہوئی تو بی بی فاطمہ وہ حضور کا فرمان پورا ہو گیا کہ تمام خاندان میں سے سب سے پہلے تو تمہ ہوگی میرے کو تو یہ بھی ایک فیب کی خبر تھی جو اللہ تبارک بتا اپنے پیغمبر کو اتاپ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اپنے ازواج متحرات کو آپ نے فرمایا اسر کن نبی لڑوکن اتول آپ نے فرمایا میری ازواج تم میں سے تم بیویوں میں سے سب سے پہلے وہ بیوی بی میرے پاس آئے گی میری مفاد کے بعد جس کا ہاتھ لمبے ہیں ات والوں کو نئی ادن کے ہاتھ لمبے ہیں وہ بیوی بی سب سے پہلے مجھے ملے گی اب سب ازوا جب کہتی ہیں کہ ہم حیران ہو گئے ہم نے تو ہاتھ کا پیمائی شروع کر دی بھائی لیاؤ دیکھو کس کا ہاتھ لمبا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو تھے میں اعتبار ہاتھ کے بی سودا بی کا ہاتھ لمبا تھا کیونکہ بعض ہاتھ لمبے ہوتے ہیں بعض درمیانے ہوتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے ہیں جیسے قد ہے بعض قد لمبا ہوتا ہے بعض درمیانہ ہوتا ہے بعض چھوٹا ہوتا ہے تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی اللہ کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ لمبا تھا تو ہم نے کہا کہ بی بی سودا خوش قسمت ہے اس کی وفات حضور کے پاس جلدی ہوگی اور جلدی جائے گی حضور کے پاس تو کہتی ہیں لیکن فوت ہو گئی بیوی بی زین اب پہلے جب بی بی زینب فوت ہو گئی پہلے تو ہمیں اب حضور کا وہ فرمان سمجھ آیا ہم نے کہا کہ حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ اتو کن ندن کار انل جو حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اشارہ تھا کہ جو سخی ہو تو سب سے زیادہ سخاوت تھی زینبی وہ اسی لیے ام میں کہلاتی تھی کہ غریبوں کی ماں ہے کوئی بھی غریب ان کے دروازے پہ جاتا تو خالی نہیں آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ بھی, بھی جلدی آئے گی جس کے ہاتھ ربے ہوں گے مانا کیا تھا کہ یعنی اشارہ تھا سخاوت سے تو سب سے پہلے وہی بات پوری ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر آتا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کتاب, کتاب الفتن کھول کے دیکھیں احادیث میں اور اسی طرح اگر آپ اشرات ساہ یعنی علامات قیامت کھول کے دیکھیں تو ایک ایک فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ایک فتنے کے قائد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ایک قیامت کی علامت کے بارے میں حضور صلی اللہ میں بتلایا علامات سورہ کا بتلایا علامات قبرہ کا بتلایا اور عن جیسے خبر دی صادق المصدوق نے بے عین ہی اسی طرح پیش ہے تو اسی لیے اس مسئلے میں میں نے اس چیز کو اللہ کی رحمت اللہ کی توفیق سے مقدم رکھا ہے تاکہ باپ سمجھ لیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا تمام علماء حق کا تمام اہل توحید کا سب کا الحمد یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں بے حد و حساب غیب کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں جن کا تعلق صحابہ سے ہے جن کا تعلق جنگوں سے ہے جن کا تعلق کا علامات قیامت سے ہے جن کا تعلق بعد میں آنے والے فتن سے ہے یعنی ہر اعتبار سے اتنے امبا غیب ہیں اتنے اخبار غیب ہیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن یہ کیا ہے اس کو ہم کہیں گے امبا عن ہے اظہار انل الغیب اخبار انل قیب اطلاع عن الغیب کہ اللہ نے غیب کی بات کو پیغمبر پہ کھول دیا غیب کی اللہ نے اطلاع دے دی حضور کو مطلع کر دیا غیب اللہ نے حضور پہ ظاہر فرما دیا غیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باخبر کر دیا اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ذالک من میرا بت نہیں غیب کی خبریں تو ہیں ہم نے آپ کی طرف آئی کی اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ میرا محبوب جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتائی انت ہا ان من قبل میرے بتانے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے؟ اس لیے ایک ہے غیب پر مطلع کر دینا ایک ہے غیب کی خبر دے دینا ایک ہے غیب کو ظاہر کر دینا ایک ہے علم غیب علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خداوندی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بات اچھی طرح دماغوں میں سمجھیں گے یہی وہ وجوہات ہے کہ جب وہ ایسے واقعات سنا دیں دیکھو جی حضور نے غیب کی خبر دی ہے یہ وہ بھی کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں ہے یہ دیکھیں حضور نے غیب کی خبر دی ہے کہ نہیں تھی دی؟ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو علم علوم الاولین ابلی اللہ نے اولین آخری ان کا علم عطا فرمایا دیکھو جی حضور نے خبر دی ہے کہ نہیں تھی دی؟ یہ دیکھو جی حضور صلی اللہ صبح نے فرمایا کہ صاحب آج جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اور حضرت حضیر الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور باغ نے مجھے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان فتنوں کی جو قیادت کریں گے ان قائدوں کا نام بھی بتلا دیا ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں حضور پاک نے خبر دی ہوئی کہ علامات قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ حفاظن اوراطن کہ سر کے ننگے پاؤں ننگے بکریاں چرانے والے بدن ننگے لوگ جو ہوں گے ایک وقت آئے گا یا ستا والوں پھر بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے وہ کہے گا میری بلڈنگ بڑی ہو وہ کہے گا نہیں میری حد سے اونچی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج بالکل سامنے ہے کہ نہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوکسل قرا یوکل العلم کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے لیکن علم نہیں ہوگا یعنی آپ دیکھے ہیں کہ پہلے دور میں پاکستان میں کسی مسجد میں قاری کا ملنا جو ہے یہ تو جوئے شیر تھا جوئے شیر کے وہ دب تھا وہاں تو بالکل قرآن راگنیوں میں پڑھا جاتا تھا لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ مد کیا ہوتی ہے اور شد کیا ہوتی ہے اور گنڈنا کیا ہوتا ہے اور مقف کیا ہوتا ہے وصل کیا ہوتا ہے سکھتا کیا ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو خیر موٹی موٹی بات ہے ان کو تو یعنی اس سے بھی بڑی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ہر آدمی اپنی سر کے مطابق راگ کے مطابق راگنی کے مطابق سے بھی بڑی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ہر آدمی اپنی سر کے مطابق راگ کے مطابق راگنی کے مطابق قرآن جیسے مرضی آئی بنا بنا کے پڑھتا تھا اور آج آپ حیران ہوں گے کہ شاید کوئی مسجد ہو جہاں کاری نہ ہو یہی حال انڈیا کا ہے یہی حال بنگلہ دیش کا ہے یہی حال عرب کا ہے ایک دور ہوتا تھا کہ یہاں مساجد میں لوگ قرآن شریف لے کے بھی پڑھاتے تھے ہاں بدری ملتے تھے حامدنی ہوتے تھے یعنی سرزمین مکہ محبت الواحی یہاں اللہ کا قرآن اترا ہے وہاں حامد نہیں ہوتے تھے ترابی باقاعدہ قرآن لے کے کھڑے ہیں بڑھا رہے ہیں اور آج اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ماشاء اللہ تحفید القرآن کا پورے ملک میں اللہ کی رحمت سے جال بچھا ہوا ہے اور جناب ایسے ایسے قاری اور ایسے ایسے حافظ اور ایسے ایسے نوجوان بچے پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے لیکن کیا حضور کا وہ فرمان سچا ہوا کہ نہیں کہ کاری کثرت سے ہوں گے لیکن علم اٹھ جائے گا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جب امین کو تو لوگ خائن سمجھیں گے اور جو خائن ہوں گے وہ امین ہوں گے دیکھنے کے این وہی وقت پیش آ رہا ہے کہ نہیں آ کہ آج جو اچھا آدمی ہے جو دین والا ہے اس کی زندگی مشکل ہے یعنی آج اگر کوئی آدمی صحیح بانے میں سنت کے مطابق لباس ہو سنت کے مطابق داڑی ہو پگڑی ہو اور موٹی پنڈلی پہ اس کی چادر ہو اور جناب نساگ ہو اس کے پاس ہو بالکل اہم شرح کے مطابق لباس ہو کہیں گے دیکھو جی ماشاء جو کارٹون جا رہا ہے اور انگریزی لباس ہو تھری پی سوٹ ہو گلے میں ٹائی ہو بالکل معلوم ہو کہ بالکل روحانی اولاد ہے انگریزوں کی تو سمجھا جائے گا کہ وہی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے موجودہ آدمی ملوم ہوتا ہے دیکھا نہیں پھر ڈریس اور اگر کاؤ بوائے ہو وہ تو سبھا لینا وہ تو پھر ماشاء اللہ وہ تو بالکل یوں سمجھو نا کہ بالکل اصلی ہے وہ تو نقلی ہے نہیں وہ جیسے ایک آدمی کے مسل مشہور ہے کہ ایک آدمی الو بیچ رہا تھا ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تو اس نے پوچھا بھی اس کی کیا قیمت کہا جی بڑے کے دس روپئے چھوٹے کے بیچ اس نے کہا یار یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے جو بڑا الو ہے پلا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک بڑا پرندہ ہے اس کے تو کہتا ہے اور جو ابھی بچہ ہے اس ہے نے کہا بھائی اس کے الو کے پٹھے ہونے میں تو ہی نہیں ہے نا یہ جو بڑا ہے اس کی نسل کا مجھے کیا بتا کہ اس کا باپ کون تھا اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن یہ الو کا پٹھا جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے یہ تو بالکل اصلی نسلی ہے جب یہ عالم ہو گیا ہو اور اس کے مقابلے میں دین والا آدمی جو ہے وہ بالکل ایسا نظر آئے کہ بدال اسلام و غریب بس رہی ہے وہ تو حضور نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا جب میرا اسلام جو ہے لوگوں کو ابرا لگے گا جنبی لگے گا کہ یہ کون ہے آپ یہ کوئی بندہ ہے لوگ کہتے ہیں ارے داڑی ہے جاڑی ہے لوگ کہتے ہیں باقاعدہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بھی داری کوئی آخر ہم نے کوئی بازار سے تو نہیں خریدی کسی کے کہنے سے رکھی ہوئی ہے دے تو دیکھو گے کہ کہنے والا کون تم نے جو آخر انگریزی لباس پہنا ہے تم نے بھی تو کسی کے کہنے پہ پہنا ہے اور اگر ہم نے کوئی اپنی شکل تھوڑی بہت اسلام کے مطابق بنائی ہے تو ہم نے بھی کسی کے کہنے پر بنائی ہے تم اس کہنے والے پہ نظر ڈالو ہماری گندی مندی داڑی پر نظر نہ ڈالو نا یہ نظر ڈالو کہ یہ داڑھی سنتر کس کی ہے اور اگر ہم اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کہاں تک پہنچے گا تو اس لیے بےآ ہی وہی خبر آ رہی ہے جو سادے کے نے دی تو اب ہمیں سمجھ کے آیا کہ با اخبار غیب اللہ نے لاکھوں غیب حضور کو بترائے ہیں لیکن علم غیب کلی کے تمام تفصیلات ماکانا جو ہو چکا جو ہوگا جو قیامت تک قیامت کے بعد آسمانوں میں زمینوں میں ان ساری تفصیلات کا علم غیب جو ہے وہ مالک صرف اللہ اور وہ خاصا خدا ہے اگر اس کے بارے میں کوئی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھے نعوذ باللہ تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں اور یہ میں خود نہیں کہتا بلکہ نجیب الرحمان ایک کتاب ہے جو بعض بریلوی علماء کی لکھی ہوئی ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا لائسفت فرج انسا الا اللہ الشیخ و کہ کسی عورت کے فرج میں نطفہ ٹھہرتا نہیں مگر پیر دیکھ رہا ہوتا یہ کتاب میں ہے نجم الرحمان ہمارا یاد رکھ سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہ کسی نے ایسے گھر، بات کر لی ہے یعنی اس سے بڑا علم ہے کوئی کیونکہ وہ یا ممافلہ رہا ہم کس کی سبت تھی اللہ کی صفت تھی انہوں نے وہی صفت اپنے پیر میں رکھی کہ وہ شیخ کیا ہوا جس کو یہ پتہ نہ ہو وہ کہتے ہو تو پھر پیر ہوا ہی نا پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی حتہ لا یس سکر لطفہ تو حتیٰ کے لطفہ قرار نہیں پکڑتا عورت کے فرض میں مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کتاب لکھنے والے کو اتنا عقل بھی اللہ نے نہیں دیا تھا کہ نطفہ فرض میں نہیں ٹھہرتا وہ ریم میں ہوتا یعنی علم تو اللہ نے اتنا دیا تھا لیکن دعوی علم غیب کا کر رہا ہے پیر کے لیے واقل كرود ثاجي كبن الله تبارك وتعالى فرمایا يا علا بما في الارحام هو في الارحام جمع جمرحم کی ہے تو اس لیے میں نے اس مسئلے پہ زیادہ زور دیا اسی بات کو سمجھیں کہ علم ہو مضاف غیب کی طرف ہو علم میں غیب یہ خاصا خدا ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں اللہ کے سوا کوئی عالم ماکان و باق نہیں اللہ کے سوا کوئی عالم و الجدیات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمام علوم کائنات کے اگر میرے اللہ کہ علم کے مقابلے پہ لے آؤ تو وہ ایک قطرہ بھی دریا کے مقابلے پہ اسی لیے حضرت خدم نے فیصلہ کیا کہ آپ سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک چڑیا آگے کشتی کے کنارے پہ بیٹھتی ہے اور وہ چونچ میں پانی لیتی ہے حضرت خدم نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ مسٰ علیہ السلام ایک بات تو بتلاؤ اللہ قسم البہر شیگن کیا یہ سمندر کے پانی سے دریا کے پانی سے یہ چڑیا نے جو چونچ میں پانی لیا ہے کوئی پانی کم ہو گیا تو مسٰسلام ہنس پڑے ان نے کہا حضرت خدر یہ کیا کم ہو گیا ہے کہ چڑیا چونچ میں کیا لے جائے گی سمندر سے دریا سے ایک قطرہ لے بھی جائے تو کیا ہو جائے گا تو حضرت خدر نے فرمایا اور حضرت خضر کے بارے میں تو ان کا عقیدہ ہے نا کہ تمام اولیاء کا سر چشمہ حضرت علی ہے اور اس کے بعد حضرت خضر ہیں تو حضرت خضر کا فیصلہ سنے فرمایا کہ علمی و علم و علم الخلائق کلیہ لاسم علم اللہی فرمایا کہ علیہ السلام اللہ نے تجھے شریعت کا علم دیا ہے مجھے تکوینیات بھی کا کا علم دیا ہے میرا علم تیرا علم اللہ کی ساری مخلوق کا علم فرشتوں کا علم انبیاء کا علم اولیاء کا علم، ساری مخلوق علمی علم علمخلائی اللہ ساری مخلوق کے علم اللہ کے علم سے اتنا کمی بھی نہیں کر سکتے جتنا کمی ہے چڑیا نے سمندر کے پانی سے کی ہے کیوں گا نے فرمایا کہ ایک قطرے کو دریا سے تو کوئی نسبت ہو سکتی ہے نا کوئی کمپیوٹر کل نکل آئے سر تقسیم دے کے کوئی نسبت نکال لے لیکن مخلوق کے علم کو اللہ کے مقابلے پر اللہ کے علم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب ہونا عالم الغیب و ہونا اور عالم موجودات ماد ہونا کہ جو چیز ابھی وجود میں بھی نہیں آئی اس کا بھی علم جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اس کا علم اسی لیے پھر میں اول کلک اللہ اول قلم سب سے پہلے اللہ نے تقریب کی قلم اور اس کے بعد اس کو حکم دیا اخ ماں کا نہ ببا یق وبا ہوا یو ملک جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے جو آئندہ ہوگا کیا مطلب اسی کو لوگ دھوکھے میں آ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے ڈاکہ مارنا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے میں نے چوری کرنی ہے اللہ نے لکھ دیا ہے میں نے دلا کرنا ہے پھر سزا کس بات کی اسی پہ لوگ جو ہیں وہ بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے لکھنے کا معنی یہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کی گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے اس میں دونوں نشان ہوتے ہیں کول کا بھی ہیٹ کا بھی کہ بھی اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے اس کو کول پہ رکھے اور چلا دیں گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی اگر آپ کو سردی میں ہیٹ کی ضرورت ہے آپ اس کو سرخ میں لے جائیں اس کے بعد چلا دیں گاڑی گرم ہو جائے گی لیکن اگر اس گرمی کے موسم میں کوئی آدمی کوئی بچہ کوئی ڈرائیور اس کو ہیٹ پہ رکھ دیں اور پھر چلا دے اور گاڑی گرم ہو جائے اور دوسرا کہ وہ خدا کے بندے ہم پہلے گرمی مر رہے ہیں تم نے ہیٹر کھول دیا ہے وہ کہ جناب لکھا ہوا جو ہے تو پھر یہ لکھے ہوئے کا قصور ہے یا چلانے والے کا قصور ہے لکھا ہوا تو دونوں ہیں ہیٹ بھی لکھا ہے کول بھی لکھا ہے لیکن گرمی میں اگر اس کو بٹا کے کوڑے ہیٹ پہ رکھ کے چلا دو تو چلانے والے کا قصور ہے لکھنے والے کا قصور نہیں اللہ نے ہر چیز لکھ دی کیا بنا جو ہم نے کرنا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہم کریں گے وہ اللہ جانتے تھے وہ پہلے لکھ دیا یہ یعنی نہیں کہ ہمیں زبردستی مجبور کیا کہ تم نوز بلا چوری کرو چوری ہم نے خود کی لینا ہم نے خود کیا برائی ہم نے خود کی اسی لیے تو سزا ملے گی لہ ماں کا سبق بالکما کا تم اللہ فرماتے ہیں میں تم ایسے تو سزا نہیں دے رہا جزا ماں کالو یا بلون بالکما کا سب تم بھی ماں قدمت جو تم نے اپنے حضور سے کما کے آگے بھیجا وہی تمہیں مل رہا جو تم نے کیا ہے اسی کی تمہیں سزا دے رہا باقی ہے لکھ دینا یہ اس کے کمال علم پہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارے کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتے تھے تو اب انشاءاللہ اللہ زندگی باقی اللہ کو منظور ہے تو اگلے درس میں وہ علم غیب اور اس کے لیے اللہ کے قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے جو اللہ توفیق دیں گے ببا علینا عید البلاغ باخرد الحمد للہ البل عالمی برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں عقیدہ مسلم کے دروس کے سلسلے میں مسئلہ علم غیب پہ ہم درس ثابت میں کچھ دلائل کا ذکر کر رہے تھے اصل میں یہ مسائل جو ہیں اتنے مہم ہیں اہم ہیں دقیق ہیں کہ ان کے لیے تو بہت بڑی وسعت وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ہم سب سے پہلے قرآن مقدس کی دو چار آیات مبارک ورنہ اللہ کے قرآن میں تو متعدد آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ علم غیب علم ماکان و ما خون اور علم میں کلّی جزی تمام تفصیلات جزئیات معدومات موجودات مخلوقات قبل الوقوع بعد الوقوع کا عالم جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ نے جہاں جہاں علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھی اب دیکھیں نا کہ میری مٹھی میں ایک چیز ہے تو یہ غائب ہے اور اگر کھل جائے تو اب تو غائب نہیں ہے اب تو ظاہر ہے ایک بات کو ہمیشہ سمجھنا کہ غائب تو تب تک ہے نا جب تک وہ چھپی ہوئی اب کھل گئی تو غائب تو جتنے یہ مغیبات ہیں جب اللہ نے انبیاء پہ ظاہر کر دیے انبیاء کو اللہ نے باخبر فرما دیا اللہ نے بتلا دیا تو وہ غائب رہے ہی نہیں اس کی ایک اور مثال سمجھیں تاکہ خدا کرے میری بات سمجھانے میں اللہ مجھے توفیق دے آسانی ہو کہ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک دفعہ ایک نجومی ہی علم نجوم کا بڑا بڑا ماہر لیکن حجاج جب یوسف بہرحال ظالم ہونا الگ بات ہے لیکن بہت بڑا پڑا لکھا آدمی تھا جس نے اللہ کے قرآن میں آراب لگائے ہیں یہ جو آج زبر دے رہے ساری ہیں ساری حجاج لگوائی تھی اور دنیا کا منا ہوا خطیب تھا یعنی حجاج حجاجبلی یوسف ان لوگوں میں گزرا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خطابت کے بعد اس کا نمبر ہے اتنا بڑا خطیب تھا اور اتنا بڑا ادیب تھا تو اس کے پاس ایک نجومی آ تو وہ نجوم وجوم پہ عقیدہ شقیدہ نہیں رکھتا تھا اس نے کہا بھی کیا اس نے کہا جی میں کوئی بات بھی پوچھو تو میں بتلا دیتا اتفاق سے اس کے پاس تو نہیں کنکریاں تھیں گٹھلیاں تھیں کیا تھیں تو وہ اندر گئے اندر جا کے دونوں ہاتھوں میں گٹھلیاں لے کے آئے اور کہا کہ بتاؤ اس نے کہا جی اس میں دس ہیں اس میں نو ہیں تھا بتایا صحیح تھا باقی سی تھا اب تو حجاج بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ تو میں کمرے میں گیا ہوں خود چھپا کے لایا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں اس اچھا چلو تجربہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اتفاق سے ہی اس نے کہہ دیا ہو وہ دوسری دفعہ گئے پھر اس نے الٹ کر دی یعنی ادھر دس کر دی ادھر نو کر دی پھر آ گئے انہوں نے کہا اب بتاؤ نے کہا جی ادھر دس ہیں ادھر نو ہیں پھر بھی ٹھیک بتا دی اب تیسری دفعہ آج گئے پھر وہ اپنی مٹھی میں کچھ لائے اور اس کے بعد کہا اب بتلا اس نے کہا جی اب میں نہیں بتلا سکتا نے کہا بھی تم نے دو دفعہ بتلا دیا اس نے کہا اس وقت تو آپ کو پتا تھا نا کہ آپ نے اس میں کتنا رکھی ہے اور اس میں کتنے رکھے ہیں اب آپ ویسے اٹھا کے لے آئے آپ کو ہی پتا نہیں یہ تو غائب ہے میں کیسے بتا سکتا ہوں اس نے کہا یہ تو علم غائب ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ تو چونکہ آپ کو پتا تھا میں نے آپ کا علم تو چرا لیا لیکن خدا کے غیب میں کیسے دخل دوں میں کہا کہ ایک بندے کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے تو ہم اپنے طریقے سے ہم اپنے فن سے اس کی چیز کو تو ہم نقل کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اس کے اندر لیکن جس چیز کا آپ کو ہی پتہ نہیں ہے وہ تو گویا غیب میں ہے جب غیب میں ہو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے عالم الغیب و شہادہ جو ہے یہ صرف میرے اللہ لاہ اچھا جو مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی صرف اللہ کوئی اچھا اس وقت سمندروں میں کتنی مخلوق ہے اللہ جان اس وقت کتنے قسم کی مچھلیاں ہیں اور ہر ملک کے سمندر میں دلیاؤں میں الگ نو الگ رنگ کی مچھلیاں ہیں وہ کون جانتا ہے صرف اللہ جان دنیا میں کتنے کیڑے ہیں مکوڑے ہیں حشرات الارض ہیں کہاں ہیں کتنے ہیں اللہ کے کی... یہ تمام تفصیلات اور کلیات کا علم جو ہے کہ ایک ایک جزی کا تفصیلی علم اور قیامت تک قیامت کے بعد آج کیا ہے کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات کو علم ہے اور کسی کو بات کو سمجھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت اپنا سیدنا نہ عبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ مدینے سے کھڑے ہو کے دیکھ لیا کہ نہاوند میں کیا ہو رہا ہے تو اب یہ کیا ہی حضرت کہ حضرت کو علم ہے لیکن جو خنجر مارنے دشمن آیا اس کو تو نہ دیکھ سکے یعنی مدینے سے کھڑے ہو کے نہاوند کو تو دیکھ رہے ہیں جو پچھلی سف میں چھپا ہوا کھڑا ہے بدبخت وقت جو شقی وہاں کھڑا ہے بہروز اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ نے کھول دیا اور یہاں اللہ نے نہیں کھولا بات کو سمجھ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان کے لیے ایک بات قرآن میں آ جائیں تو پھر بحث کا کیا مطلب اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عالم الخط کون ہے اللہ برواتی ہوں اسی کی ذات ہے جو عالم و شہادا ہے اور یاد رکھیں غیب کا معنی یہ نہیں جیسے بعض ہمارے اہل بدارت بعض جو ہیں شرک کی طرف مائل جماتے وہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں کہ اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں عالب الغیب تو نبی ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں خدا تو عالب الغیب نہیں ہوتا وجہ کیوں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں دیکھو خدا کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے ہر چیز حاضر ہے جب اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو وہ عالب الغیب کیسے ہیں عالب الغیب تو نبی ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں جن سے ہر چیز چھپی ہوئی تھی لیکن پھر وہ جان گئے تو وہ لوگوں کو اس طرح اچھا اور آگے لوگ ہوتے ہیں بےچارے سادہ ذہن کے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھے یہ مولوی صاحب ماشاء اللہ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کی باقی ہم بھی مانتے ہیں کہ چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کی یہ تو جہنمی ہے کیونکہ تفسیر تو وہی موتبر ہے نا جو چودہ سو سال سے آ رہی ہو جو چودہ سو سال سے کسی نے نہ کی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ تفصیل بھی راہی ہے اور تفصیل بھی راہ کرنے والا جانومی ہے تو اصل بات سمجھیں کہ عالم الغیب بھی علماء شہادت ہی ان حل کر دیا کہ اللہ کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں کہ ما غاب عن انل کے جو چیزیں بندوق سے چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والا اللہ کے آگے تو کچھ نہیں چھپاؤ گے اللہ کے آگے تو ہر چیز ظاہر ہے واضح ہے باہر ہے اس کے آگے تو جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی موجود ہے جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی موجود ہے لیکن جو ہم سے جھپا ہے تو غائب ہے اس کے جاننے والا کون ہے اللہ اس لیے فرمایا اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں میرا بدنی اعلان کر دیں الا اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو آسمان میں زمینوں میں کوئی غیب دان نہیں کوئی غیب کے جاننے والا نہیں مگر اللہ تبارک وطالعہ وما یشورون ایا نیو اور جو پیر مزاروں میں ہیں اپنے قبروں میں ہیں ان کو جو تم فریادیں سنا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ان کو علم غیر سے ہے اللہ نے فلم ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ان کو تو اپنا پتہ نہیں تیرا پتہ کیسے ہوگا بشورونا او واسول یہ دو آیتیں کسی جگہ اللہ فرماتے سروکن سوانی بلائی مؤ کون میرا مت نہیں سمجھ آپ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی آپ ان کو کہہ دیں گے کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے کسی کو پتہ نہیں علامات کا پتہ تو ہے نشانیوں کا پتہ تو ہے لیکن کون سا دن ہوگا کون سا مہینہ ہوگا کون سی گھڑی کوئی نہیں جانتا ع قریبا اور میرا متنی آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو لیکن قیامت کی تعین کا علم جو ہے ویسے تو حضور نے فرمایا جمعہ کے دن قیامت ہوگی لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا کس مہینے کا ہوگا کس سال میں ہوگا لا لایا یعنی الا اللہ اچھا اسی طرح اور آیت میں دیکھیں اللہ نے کا نسا تھی اجیا نروسا فیمہ ذکر علا رب بھی کا منتہا میرا بدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے کیا پتا ہے قیامت کی انتہا کا قیامت کی تعین کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں اور آیت میں فرمائیں یس سالون کا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں میرا من فرما دیں لَا وقت ہا اللہ وہ کبھی بھی کھلے گی کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں ظاہر کر سکتا مگر اللہ تبارک وطالعہ کی ذات دا ظاہر کر سکتی ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اعلان کر دی نسا والا بن سکتا ہوں اِن انا میرا بدری اعلان کر دو کہ لوگو میں تو اپنے نفے نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تبارک بتانا چاہے اور نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں علم غیب کا دعوے دار ہوں بلو کم تو عالم الغیبا اگر میں علم غیب جاننے والا ہوتا تو میں تو ساری خیر کی چیزیں اکٹھی کر لیتا مجھے کبھی تکلیف بھی پیش نہ آتی ایک آیت نہیں سارا قرآن بھرا ہوا ہے جب اللہ کا قرآن یہ واضح کر دے اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے اعلان کروا دے کہ عالم الغیب کوئی نہیں علم غیب کا مالک کوئی نہیں علم غیب کسی کے پاس نہیں پھر قرآن کو بھی بندہ نہ مانے تفاصر کو بھی نہ مانے چودہ سو سال کی تفاصر صحابہ کی تفاصیر کل راشدین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ برما دیں گے خمس لا علم کہ لوگوں کو یاد رکھ لو یہ پانچ خصوصیات تو ایسی ہیں اللہ نے اس کا علم کسی نبی کسی ملک کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے تو قرآن پاک میں ایک نہیں یعنی ایسی متعدد آیات ہیں اور ہر صورت میں آیات ہیں کہ علم غیب لیکن یاد رکھو لو علم غائب کا کیا مانا جو بندوں سے چھپا ہے مخلوق سے چھپا ہے اس کی ساری تفصیل جاننے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی اچھا پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے کے بعد اچھا آج ہم بیٹھے ہیں مثلا سپتمبر میں اور اس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ چوتھو یعنی دو ہزار دو ہے لیکن اگلے دس سال میں کتنے بندے پیدا ہوں گے اس کا علم کس کو ہے صرف اللہ کے اللہ کے سوا کوئی کیا تو جب قرآن بات کہہ دے اور اس کے بعد پھر کسی کو بولنے کا کیا حق ہوتا ہے لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بعض لوگوں نے محبت میں آ کے اور بعض لوگوں نے دشمنی میں آ کے اللہ کے قرآن کو بھی بدل جاتا ہے. اللہ کے قرآن میں تحریفات کر دی ہیں اللہ ہی باز تو محبت میں آ گئے نا کہ جی انبیاء کا علم غائب ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کا علم غائب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسا زور لگایا کہ اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی. اللہ کے قرآن کو بدلتا اب اب جناب اس کے بعد ذرا بات کو مزید سمجھانے کے لیے اور آسانی کے لیے ہم چلتے ہیں کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ تین مخلوقات ہیں ایک پرچے ہیں اور انسان ہیں اور جن یہ تین مخلوق باقی تو حیوانات ہیں نا حیوان تو مکلف ہی نہیں ہوتا اس کی تو بحث کر دیں ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جو مخلف نہیں جس میں کوئی شریعت نہیں جس میں کوئی احکام نہیں جس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں اسی لیے ان کو شمار نہیں کیا جاتا ورنہ اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے اللہ کی مخلوق تو اتنا ہے جس کو کوئی گنی نہیں سکتا تو اب دین مخلوق ہیں اہم ملائکہ انسان اور ج ملائے کا بھی مکلف نہیں کیونکہ ملائے کا معصوم ہیں اور اللہ اور اللہ کی مخلوق ہیں اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان میں اللہ نے قواد شاہ رکھی ہی نہیں ہے حیوانی قوتیں رکھی ہی نہیں ہے بات ختم ہو گئی اس لیے ان پر بھی کوئی شریعت نہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ان کے, نہیں، ان کے ذمہ بس تصویر تقدیث تحلیم تحویل اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ تعویل لیکن وہ نور سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان انسان, سے انسانوں کے بعد کیندیں تو اچھا اب سب سے پہلے جناب ہم اللہ کی اس نوری مخلوق سے پوچھتے ہیں کہ بھی علم غیب کے بارے میں نوری کا کیا عقیدہ ہے کیونکہ آج کل یہ بھی تو بڑا جھگڑا ہے نا نوریوں کا کہ جو امبیالیہ السلام کو نور سمجھتے ہیں وہ نوری ہیں اور جو بشر سمجھتے ہیں وہ خاکی ہیں وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے حضرت شاہجی طا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف تو اس میں تمام جماعتیں الحمدللہ للہ کٹھے ہو کے قادیانیوں کے رد پہ ساری جماعتیں کٹھی تھیں جن میں بریلوی حضرات بھی تھے بڑے بڑے ان کے لیڈر ابو الحسنات تھا اور اسی طرح فیض احمد تھا اور صحبزادہ فیض الحسن تھا ان کے بڑے بڑے لیڈر لوگ تھے یعنی وہ بھی تھے اور کچھ شیعہ میں سے بھی تھے مظفر شمسی تھا بڑے بڑے لوگ تھے سب کٹے ہو کے چونکہ قتم نبوت کا ایک عقیدہ جو تھا وہ چونکہ ایسا تھا تو سب کٹے ہو کے کام کر کا رہ رہے تھے اچھا اتفاق کی بات ہوئی کہ کسی بات پہ کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ اپنا نورانی حضرات جو تھے وہ شاہ جی کو چھوڑ کے ناراض کسی سے ناراض ایک جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا بہت بڑا تو کسی نے چٹ لکھا اس نے کہا کہ شاہ جی وہ نورانی گروپ آپ کو چھوڑ گیا ہے تو اس کی وضاحت کریں جلسے میں کہ آپ کا قصور ہے یا ان کا کوئی قصور ہے کہ آخر آپ کو کیوں چھوڑ گئے جب کٹھے تھے جب آپ لوگ ایک مشترکہ تحریک چلا رہے اور ہر جگہ آپ لوگوں کے جل سے ہوتے تو آج وہ آپ کو کیوں چھوڑ گئے ہیں تو شاہ جی نے جب چٹ پڑا تو نے کہا کہ بھائی یہی تو نورانیوں کی دلیل ہے یہ نوری تو حضور کو چھوڑ گئے تھے تو شاہ جی کی کیا داخل انہوں نے کہا کہ دیکھو جی علیہ السلام نوری تھے کہ نہیں وہ بھی تو میں والی ولی راج ہزار کو چھوڑ گئے جی آ میں نہیں جا سکتا آپ کیا انہوں نے کہا کہ اگر میں خاکی کیا ہوتا میں کہتا جل جاؤں گا لیکن حضور کا ساتھ کیوں چھوڑوں میں کہتا جی میں چلتا ہوں ٹھیک ہے جلد جاؤں گا لیکن جبریو نے کہا کہ نہیں جی میں تو آگے نہیں جا سکتا میں تو یہاں کھڑا ہوں آگے جانے کی وہ یہ جا دوں انہوں نے کہا نوری تو میرے نبی کو چھوڑ گئے تھے ہمیں چھوڑ گئے ہیں تو نئی بات تو ہے نہیں ان کا تو کام یہی ہے کہ نوری ہمیشہ ہی چھوڑ جاتے ہیں یہ خاکیوں کے ساتھ کب تک چلیں گے تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا تو بار صورت کہنے کی بات یہ تھی کہ نوری جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے علم غائب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جی یہ چیزیں رکھی ہیں بتاؤ ان کے نام کیا ہے اب فرشتوں کو کیا بتا کہ جناب یہ ٹیپ ریکارڈر ہے اور یہ جناب منا ہیں اور یہ جناب پنجوان ہے اس سے چائے پیتے ہیں اور یہ ٹیپ ریکارڈر ہے کبھی کبھی مولویوں کی تقریر کے کام آتا ہے اکثر گانے چانے کے کام آتا ہے کبھی کبھی مولویوں کے پلے بھی چڑھ جاتا ہے ہاتھ تو بار آ رہا فریشن کو کیا پتا بیچاروں وہ نہ انہوں نے تقریر سنی نہ ٹیپ ریکارڈر دیکھے ان کو کیا پتا اللہ نے حکم دے دیا بی ان کن تم ان کن تم سواد بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے اگر تم سچے ہو کہ تمہیں خلیفہ بناؤں اور آدم کو نہ بناؤں تو بتلاؤ ان چیزوں کا کیوں خلیفے کے لیے تو علم ضروری ہے یہ تو نہیں کہ ایسا خلیفہ چلا جائے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو خلیفے کے لیے تو علم ضروری ہے عالم ہوگا تو معاملات کو سلجھے گا تو اب سارے فرشتے جمع کا سیکھا ہے کالو سبحان کلا علم بدنا لا ملنا اللہ الم تنا اب سارے رولانی کہتے ہیں مولا پاک ہے تیری دات لا علم لنا ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں میرا اللہ حافظ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 حکیم اور علم والی تیری ذات ہے حکمت والی بھی تیری ذات ہے ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مولا اگر آپ چاہتے تو ان چیزوں کے نام ہمیں بھی بتلا سکتے تھے لیکن ہمیں نہیں بتلائے آدم کو بتلا دیے اس میں بھی تیری حکمتیں کیونکہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے اب دیکھو کہ سارے نوریوں نے بالکا کی قرار کیا کہ ان کو اتنا علم ہے جتنا اللہ دیتے جو اللہ نہ دے وہ علم نہیں اچھا اور ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ ہر بعد میں انہوں نے امت رسول کو دکھا دینے کے لیے ایسی ایسی تعبیرات کھڑی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ وہ کہتے ہیں فرشتوں کو علم نہیں ہے تو یہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے ایک دن میں کتنے آدمیوں کو روح قبض ہوتی ہے بشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجب میں ہند میں سندھ میں تو اس کو آخر پتا ہوتا ہے نا کس کس کی روح قبض کرنی ہے اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو بتایا کہ جنگوں کے حالات ہیں ایک بم والا تو بتائیں گے کتنا اکٹھی کرنی پڑتی ہوگی آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں نا اللہ سے بابلہ تعالیٰ معاف کریں گے جہاں خبریں پڑھو اخبار میں بس صرف یہ گائے آئے گا موت موت موت موت مو. ہلاکت ہلاکت یا ایکسیڈنٹ ہے اتنی گاڑی گر گئی وہاں پک اپ گر گئی وہاں دریا میں بس جا پڑی وہاں حادثہ ہو گیا وہاں اِن رلا اندمی آدمی, آدمی مجبوراً اتنا بے حص ہو گیا ہے کہ یہ ساری خبریں پڑھنے کے بعد زبان سے اندازہ بھی نہیں نکلتا جو روز جو پڑھتا رہے کتنی آدمی دیکھے یہاں جی آپ نے دیکھا ہوگا جنت الملہ میں جو مرد حضرات کو دفانے دفنانے والے عملہ ہے کام کرتا ہے دل ان کے سیاح ہو جاتے ہیں روز پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے آپ دو دن کھڑے ہوئے پاگل ہو جائے لیکن ان کو پتا کہ ہمیں تو چپٹی اسی بات کی ملتی ہے ہمیں تو کھانا اسی بات کا ملتا ہے تنخواہ اسی بات ہی ہے وہ بہرحال انہوں نے جناب یہاں بھی ایک بات نکال لی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لیکن اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو یہ احتراض نہ کرتے فرشتوں نے کیا کہا تھا کہنا مگر جتنا تو ہمیں دیتا ہے اس کا ہمیں پتا ہے تو اللہ بھی جتنا علم اس کو دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگوں نے اس, اس مہینے میں اس دن میں مرنا ہے وہ اس کو پتا ہے جو نہیں دیتے پتا نہیں اس میں کون سا جھگڑا ہے اس کو عالم مل کیسے کہا جائے اچھا اس کو تو اس دن اسی کا پتہ ہے جس نے آج اس گھنٹے میں جس نے بعد میں مرد ہے اس کا اس کو پتہ ہی نہیں وہ تو پھر علم ملے گا تو جائے گا وہ تو جا ہی نہیں سکتا تو اس لیے اب فرشتوں نے بالاتفاق اتفاق ہی. اچھا بعد حضرات دھوکھا دینے کے لیے بھی کہ... وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ وہاں وہابی حضرات جو دلیل پیش کر رہے ہیں اسی سے دو آئے پہلے لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ آدما اللہ وہ کہتے ہیں یہ کل جو ہے استراغ کے لیے ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرما دیے تمام غیب دے دیے تمام ظاہر باطن کے علوم دے دیے سارے علوم سکھلا دیے اللہ اسماء وہ کہتے ہیں جب لفظ کلا گیا جیسے الملائکہ اجمعون یہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کہتے ہیں جی وہاں جیسے سارے فرشتے سجدے میں شامل تھے یہاں بھی سارے علم شامل ہیں تو لہذا آدم علیہ السلام تو عالم الغیب ہو گئے اور حضور کی شان تو ان سے بھی زیادہ ہے لہذا حضور کا علم تو کہاں کیا کہاں کہا پہنچے تو اب اصل میں یہ بات یاد رکھو کہ یہ بھی دھوکہ ہے اس لیے کہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں ہم بونی بی قرآن کہہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اور آدم کو بھی صرف ان چیزوں کے نام بتائے تھے علم غائب نہیں دیا تھا یاد رکھو اگر علم غیب ہوتا تو درخت کھا لیتے اگر علم غیب ہوتا تو شیطان کے وسلسے میں آ جاتے کہ شیطان نے جو آگے قسم کھائی و کا سما ہوا ماں فدللہما عرور اللہ کہتا ہے اس دن دونوں کے آگے قسم کھائی بد وقت نے اجازت یاد اب وبا کے سامنے خدا کی قسم مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں میں تو تمہیں خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تو ہمیشہ جنس میں رہو گے اور نہ کھایا تو کسی نہ کسی وقت نکال دیے جاؤ گے تو اب جناب یہ ہے کہ اس وشے میں آ گئے اور درخت کا کھا بیٹھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم پرانے موجود ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ بلما داق من ورق جب اس ڈرس کو چکھا تو دونوں کے کپڑے اتر گئے اس سے بڑی گباد ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے خلیفر ہے اور کپڑے اتر گئے ہیں اور پتے پکڑ پر پکڑ پکڑ کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں بی بیبی ہوا بدن چھپا رہی ہے جدہ بادا ہو با الم اللہ کمار کیا میں نے تمہیں من نہیں دیا کیا تھا کہ ڈرس نہیں کھانا ربا ڈال ظلم ڈال تو اگر علم غیب پہلے مل چکا ہے تو پھر اس درخت کے پاس آنے کا تو علم ہوتا نا کہ میں کھاؤں گا تو میرے کپڑے اتر جائیں گے میں کھاؤں گا تو بی بی ہوا کے کپڑے اتر جائیں گے میں کھاؤں گا تو مجھے جنت سے نکلنا پڑے گا میں کھاؤں گا تو ساری تک جو آرام ہے راحت چھن جائے گی تو پھر علم غیب کیسے ہوا تو اس لیے ایسی باتیں بنانا جو اللہ کے قرآن کے خلاف اچھا اور ایک روایات میں عجیب آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تم نے کیوں بولت تھی اللہ میاں شیتان نے پہکایا میں نے جو منا کیا تھا اللہ میاں اس بیوی بی نے بھی ذرا پھسلایا اس نے بھی تھوڑا سا مقصد ہے کہ ذرا ابھارا ہے نا اور جب بیوی بی ابھارے تو بندہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے تو درخت کی بات کیا ہے بی بیوی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی کیونکہ ماں باپ تو آدمی بازار سے لے لے گا اور بکتے ہوئے خرید لے گا یار چلو کسی دوسرے کو کسی بوڈھے شڈھے کو کہہ دے گا تم بابا ہو میرے لیکن یہ ہے کہ بیوی کا ملے ہے تو انہوں نے کہا اللہ بھیا یہ مجھے تو ہوا نے بھی پھسرا ہے ایسے نے بھی کہا تھا کہ کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں بڑا اچھا ہوگا رہنا ہے مزے کریں گے یار رہیں گے ہمیشہ تو اللہ نے فرمایا اچھا نے اللہ نے فرمایا کہ ابا میرے یاد رکھو تم نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی آج کے بعد تم نے اور تیری عورتوں کو کیا تک تیری اولاد کو بیٹیوں کو رونا پڑے گا حمل کی تکلیف ہوگی وز حمل کی تکلیف ہوگی حیض کی تکلیف ہوگی تم بھی روکنی ہوگی اور تیری اولاد بھی کیا مد تک ہوگی اس لیے اللہ نے عورتوں کو یہ سزا رکھنی کہ اچھا میرے نبی کو غلط مشورہ دیتی ہو ورنہ اللہ تو قادر ہے نا بغیر حائض کے بغیر حمل کے اولاد ہو جائے جنت میں نہیں ہوگی جب جنت میں جائیں گے آدمی کو خواہش ہوگی اللہ میں یہاں جب بچہ چاہیے فوراً بچہ ہو جائے گا کوئی حمل نہیں کوئی نو مہینے نہیں کوئی حیض نہیں کوئی پیاز نہیں کچھ نہیں تو اللہ ان عورتوں سے ویسے بھی اولاد پیدا کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان پہ تکلیف رکھی کہ ہر مہینے ایام حیض ہر مہینے نواز سے محروم روزے سے محروم قرآن سے محروم اللہ کے گھر میں جانے سے محروم پھر نو مہینے تک اپنا بچے کو اٹھاؤ نو مہینے کے بعد پھر ولادت کے مرحلے سے گزرو جو موت و حیات کا مرحلہ ہے اور سب سے زیادہ جو شدت کی تکلیف اور درد ہے وہی ہوتا ہے جس کو عالم الولادا کہا جاتا ہے کہ اس میں چیختی ہیں عورتیں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو بہکایا تھا تو پھر چیختی رہو تمہاری اولاد بھی قیامت تک کی اس لیے مستدرک نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ بی ہوا بی پر بھی یہ اللہ اور حضور باغ نے بھی فرمایا ایک صحیح حدیث میں حتٰ کے بخاری میں بھی ہے کہ لم دکھن ہوا اگر بی بی ہوا خیانت نہ کرتی تو اس کی بیٹیاں بھی کیا تک خیانت نہ کرتی کہ بی بی ہوا نے خیالت کی اپنے خامن کو دھوکھا خا دیا ایک غلط بات کا مشورہ دیا تو اگر بی بی ہوا سے یہ غلطی نہ ہوتی تو اس کی بیٹوں سے بھی قیامت تک خیانت نہ ہوتی تو جب بیوی بی ہوا اپنے خامد کو دھوکھا دے سکتی ہے تو تمہاری ہماری بیوی بی کس مقام میں اس نے تو لاز دینا ہے سوال ہی پیدا کا اور جو زیادہ اعتماد کریں وہ زیادہ انشاءاللہ شاء اللہ گے بالکل انشاءاللہ شاء اللہ یہ علامات قیامت ہیں حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اس وقت قیامت قریب سمجھنا کہ جب امورکم فبطن امور کم من نسائی جب تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں حضور نے فرمائک پھر قبر میں مر کے دفن ہو جانا بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے سے اور آج ایمان سے بچائیں سارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں اور پی ایم بھی وہی بنتی ہیں اور سی ایم بھی وہی بنتی ہیں اور ہمارے گھر کا ہومور سب تو ہے ہی ہے یقین پر جناب بڑے سے بڑا بزرگ ہو مولوی ہو پہنچا ہوا ہو نہ بیوی بی کہہ دے بس ختم پی امان اللہ مولوی صاحب کی ہوا بھی گئی اس کا کہنا نا پیر ڈالے نہ آدم نہ ٹال سکا تو پھر ہم کیسے ڈال سکتے ہیں آدم علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ ہے وہ نہیں کہا اچھا اس لیے اس نے خیانت کی تو عورتوں میں خیانت ہے اور حضور نے فرمایا نسی آدم فنسی نصیح اور آدم اللہ کے حکم کو بھول گیا تو اولاد میں بھی بھول پنا گیا یہ بھی اللہ کے حکم کو بھولتے ہیں اگر آدم میں نہ آتا تو ہم میں بھی نہ آتا تو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کی اتنی تمبیر اتنی تکلیفیں آدم علیہ السلام برداشت کرتے کہ دنیا میں اترتے بی, بی ہوا کہاں اتری آدم کہاں اترا رو رہے ہیں بچھڑے ہوئے ہیں معافیاں مانگ رہے ہیں اور مدتوں کے بعد پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر لکھا ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہونے کی ذریعہ ہے کہ اللہ ما آدم الاسماء کل ہاں کا ہے کہ اللہ نے سارا علم غیب عطا فرما دیا اب جناب یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا فرشتوں کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے اللہ اور آدم علیہ السلام کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے اللہ کے علم غیب ہوتا تو کبھی وہ یہ غلطی نہ فرماتے اب جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آگے چلیں حضرت نو علیہ السلام سب سے پہلے رسول سب سے پہلے رسول سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے حضرت نو علیہ السلام ہیں اور جن کو اللہ نے ایک ہزار پچاس سال عمر دی تھی. یہ جو ساڑھے نو سو سال ہے نا یہ تو مدت ہے دعوت کی تبلیغ کی الفسنت اللہ حمسین آمن اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک ہزار کم پچاس تو یہ اچھا آپ دیکھیں نا کہ اللہ آگ ساڑھے نو سو بھی تو کہہ سکتے تھے نا لیکن فرمایا الفصرت اللہ تمسی آمن کہ کل کو قیامت تک کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قرآن میں حساب کتاب نہیں اللہ نے جمع بھی بتائی نفی بھی بتائی ضرب بھی بتائی من جا اب الحسنت فلح عشر و اسی طرح اللہ تبارک وطال نے اور اسی طرح اللہ تبارک و نے فرمایا کہ تو اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو اور اس علوم کو حاصل کرنے والا ہو کہ ضرب بھی موجود تقسیم بھی موجود نفی بھی موجود عدد بھی موجود احاد بھی موجود میاد بھی موجود الوح بھی موجود اور کون سا حساب ہے باقی جو نہیں رہا تو لیکن ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کو کوئی آدمی غور سے تدبر سے تفکر سے تو تفصیل الک الشے اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے اب جناب رو علیہ السلام کا مشہور ہے مشہور ہے کیونکہ اب ایسا انشاءاللہ کریں گے کہ ہم واقعات سے ایسے سرسری گزرتے چلے جائیں گے ورنہ تو یہ سلسلہ تو پھر اگلے سال تک جاری رکھنا پڑے گا انشاءاللہ تو بہرحال اب یہ ہے کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگ لی اللہ ناراض ہو انہوں نے کیا انی میں نہ الحق میرا اللہ میرا بیٹا ہے آپ کا وعدہ ہے اور میرا بیٹا میرے سب سے ڈوب رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں تمہارے خاندان سے نہیں کیونکہ اس کے کی عمل نہیں ملتے بات تو عمل پہ ہے بات یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور برا اور جس بات کا علم نہ ہودر سوال نہ کرنا اب اللہ فرماتے جس بات کا آپ کو علم نہ ہو ایندا مجھ سے ان کا انت اچھا پیغمبر کیا کہتا ہے کہتے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں پھر کبھی غلطی میں پھر کبھی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو اللہ فرماتے تجھے علم نہیں پیغمبر کہیں ہاں جس کا مجھے علم نہیں ہوگا میں نہیں مانگوں تو صاف بازی ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے اگر علم غیب ہوتا تو بیٹے کے لیے مانگتے ہی اچھا لیکن یہاں بھی دوستوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بھی ایسے کہہ دیتے ہیں نا قرآن پاک میں موجود ہے آدم السادت نول علیہ السلام کو تو علم غیب تھا ان کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ اولادیں کیسے پیدا ہوں گی اور ارحام کا بھی علم تھا اور یعلم علم و ماں فل الحام کا بھی علم ہے اور ماں تک سے وہ غدن کا بھی علم ہے اچھا جی وہ کہاں ہے نا کہ جی قرآن شریف میں کون نے کہ حضرت یاد حضرت لو دعا کر رہے تھے عبادك ولادولہ فاجر کفارا اللہ کا نبی دعا مانگ رہے کہ اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ رہے اور میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا انتظر ہم تو یہ تیرے بندو کو گمراہ کریں گے ولا یا اور نہیں جینے گے بلکہ ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی کہتے ہیں کہ جناب علم ہے نا کہ اگر یہ رہیں گے تو تیری قوم تیری بندوں کو گمراہ کریں گے تو یہ اگلے زمانے میں ہوگا نا دل میں غائب ہوا اور یہ نہیں جنے گے مگر کافر تھے ان کو جننے کا بھی نبی کو علم ہے کہ ان کے ارحم میں کافی پیدا ہوں گے مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ عالم بافر ارحام کا بھی علم حاصل ہو گیا اور کل یہ کیا کریں گے یوزلو عبادت تو یقد کا بھی علم حاصل ہو گیا تو اللہ کے نبی تو عالم الغائب ہیں انو علیہ السلام علم تھا تو کہہ رہے ہیں اور اگر علم نہ ہوتا تو کیسے کہتے لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں خدا جانے یا تو انہیں قسم کھائی ہے کہ قرآن پہ ضرور جھوٹ بولنا ہے اللہ کے بالکل کھلی سی بات وہ اوڑ کا علا من کد آمن اللہ نے بھیج کے خبر دے دی تھی نور علیہ السلام کو کہ جو ایمان لائے لا چکے اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اب نور علیہ السلام نے بد دعا تو اللہ نے جب بتلا دیا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہی بات نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس میں اللہ کہ بنی کون سی بات ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا حضور نے پہلے مانگی ہے ابن علیہ السلام نے اور بیٹا کارک بعد میں ہوا ہے یہ دعا تو پہلے ہے نا کہ اللہ کسی کافر کو ڈبک اللہ نے دعا منظور کی طوفان آیا اب طوفان میں جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اب بیٹا ڈوبنے لگا اب جب تمہارا یہ ہے کہ وہ دعا پہلے ہے بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ بعد میں ہے جب بعد میں ہے تو وہاں تو اللہ کہتا ہے تجھے علم نہیں ہے لیکن تمہارا مل کہتا ہے کہ نہیں عالم غائب ہے بھئی اگر پہلے علم غائب آپ کو مل چکا ہے تو یہاں لات سلنے والا سر کبھی علم کہنے کا کیا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صرف اتنی علم تھا جو اللہ نے عطا فرما دیا تھا اور جو اللہ نے عطا نہیں فرمایا اس کا ان کو بھی کوئی علم نہیں اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اسی طرح آپ آئے جناب دیکھیں کہ مثلا سیدنا موسا علیہ السلام العزم میں نفوس اچھا جی بہت بڑی لمبی تفسیر ہے لمبا واقعہ ہے لمبا قصہ ہے اب جناب حضرت مشا علیہ السلام آئے ہیں چاہے مدین پہ آئے بچیوں کو دودھ پلایا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما ختم کماں تم کیوں کھڑی ہو بکریاں لے کے یہ سارے مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں اور تم لڑکی ہو تم تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں پہلے پارک کیا جائے ما ختم کماں کیوں کھڑی عالم الغب بھی پوچھتا ہے جس کو علم غیب ہو ذرے ذرے کا پتہ ہو تو وہ لڑکیوں سے پوچھتے جی کیوں کھڑی ہیں آپ اس کو تو پتا ہو لتا ان نے کہا کہ اے نوارد مہمان ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ ہمارا ابا ہے کمزور بوڑھا ہے بزرگ ہے وہ تو آتے نہیں اور یہ لوگ جو ہیں طاقتور لوگ ہیں اپنے مال مویشی کو پہلے پانی پلا دیتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے بکریوں کو پلاتے ہیں ہمیں تو نہیں چھوڑتے حتا یس آبو نہ شہم کبھی بس اکا رہوں تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات دیکھا کہ ساتھ ایک کنواں جو ہے وہ بند پڑا ہے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ بھی کنواں ہے لیکن اس پہ ایک بہت بھاری پتھر تھا علیہ السلام نے پکڑ کے ہٹایا ڈول کھینچے پانی پلا کے بھیج دیا تو اب یہ ہے کہ جانتے تو کبھی نہ کہتے کہ ماں خاتبوں کو وہاں کہ تم کیوں کھڑی ہو کیوں پوچھ دوسری بات چلو اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی وہاں بھی ٹھیک کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا نبی کو علم ہوتا ہے اس وقت تو علیہ السلام نبی نہیں تھے نا وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی تو ہم نے کہا چلو یہی بات مان لو کہ نبوت ملنے سے پہلے یعنی آلے بل نہیں ہوتے نبوت ملنے کے بعد ہو جاتے ہیں چلو نبوت ملنے سے پہلے تمہارے پیروں کے برابر تو ہوں گے یا نبوت باللہ ہم بھی شان ان سے بھی کم ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ ہدایت اچھا جی چلو ہم چلتے ہیں جب نبوت مل گئی ابوشا علیہ السلام جناب آ اب آ گئے آپ کو جناب نبوت مل گئی اور اللہ پاک سے ہم کلام ہو گئے اور اتنی بڑا کلام ہے کہ ماشاء اللہ پورا قرآن بڑا ہوا ہے اللہ پاک نے فرما دیا ہے اب نبوتی مل گئی سب کچھ ہو گیا وہ بھی مل گئے اب تو نبی بن گئے نا اب تو وہ نبوت ہے, نہ ملنے والی بات ختم ہو گئی اب انہوں نے کہا پیاری پال ترانی نو فسواری ہم نے کہا اللہ میاں جیسے کلام فرمایا مہربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں کلام تو ہو گیا اللہ میاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لوں اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اچھا دیکھو یہ پہاڑ ہے اگر اس پہاڑ پہ ہم تجلی ڈالتے ہیں یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید تم بھی کچھ دیکھ سکو فلما دب بور جب جال و خر ماسائی کا پلم افاقہ کالا سبہانا کا تھو اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی وہ سارے اسلام بے ہوش ہو گئے اب جب تو شاید میرے اللہ میری تو پھر میں سوال نہیں کروں گا اب اگر علم میں ہے جانتے ہیں کہ فالن ولا کے اندر الل انر کا نو فصوانی <فَطَرَانِي> انہوں نے کہا اللہ میاں جیسے کلام فرمایا مہربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں کلام تو ہو گیا ہے اللہ میاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لو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 اب جب ہو شاید قابر اللہ میری توبہ پھر میں سوال نہیں کروں گا تو اب اگر علم غیب ہے جانتے ہیں کہ میں سوال کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے لمبی ہو جائے گی اب تو نبوت مل چکی ہے نا اب تو سوال نہ کرتے لیکن معلوم ہوا کہ علم قائب نہیں ہے چلا اور آگے چلیں حضرت موسا علیہ السلام آ گئے طور پہ اللہ تبارک و ہوتا نے اس میقات پہ آپ کو تو عطا فرما دی سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی حضرت ابو علیہ السلام آئے آپ ہی جناب الکل اللہ او جناب تو کی وہ تختی مارکی جو تھی نا وہ بھی غصے میں پھینک دی اللہ کی کتاب جلالی پیغمبر ہے نا جلال ہے او جناب اس کو بھی اور پکڑا بھائی کے سر بالوں سے اور داڑی سے اب بھائی رو رہے ہیں حضرت ہارون خوش بلتی ولا براسی اب حضرت موسا صاحب میرے بھائی کیا کر رہے ہو میری داڑھی پکڑ رہے ہو نے کہا تم نے کون کو روکا کیوں تو اگر علم غیب ہوتا کہ بھی ہارون کی تو کوئی غلطی نہیں ہے تو ان کی داڑھی کیوں پکڑ لیتے ان کو پتا ہوتا کہ بابا حضرت ہارون السلام نے پورا زور لگایا ہے لیکن قوم گمراہی سے نہیں بچی قوم جو ہے وہ شرک اور کفر سے نہیں بچی اس میں ہارون علیہ اسلام کا کوئی قصور نہیں تو اللہ کا نبی ان کی داری پکڑ لے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی علم غیب نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کے ماں سوا کوئی بھی عالم الغائب نہیں ہو سکتا اب ہم نے سیدوسا سید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب اللہ قیامت والے دن سارے رسول سارے پیغمبر اکٹھے کریں گے اللہ پر میں بتاؤ قوموں نے کیا, کیا کیا ہے تو کہیں گے لا ملنا میرا اللہ ہمیں تفصیلی علم کا کوئی پتا نہیں ہے اچھا ہم جب تک زندہ رہے جو ہمیں ملے ہم ان کو جانتے ہیں جو ہمارے بعد ہیں ان کو ہمیں کیا پتا ہے اس لیے کہہ دیا کہ ہمیں ان کا اللہ ہیں جو غیب کے جاننے والی ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بعد کا بھی پتہ ہو ہم بتا دیں ہمیں کوئی پتہ نہیں اچھا اب اللہ علیہ السلام سے ضرور اللہ ہے جو کلمت اللہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ حکم دے کے فرمائیں گے <تصفيق> اللہ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے بھی تمہاری اماں کو بھی خدا سمجھے اللہ اکبر ہے عیسا کیا کہ اللہ کا پیغمبر کہ بولا وہ بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے بھی نہیں دیتی ان کن قلتو فقد تقد تعلم ما بھی نفسی نف سکھ ان کا انت اللہ <الْغُيُوب> اور میرا اللہ اگر میں نے ایسی بات کی ہے آپ تو جانتے ہیں نا آپ کیا آگے تو چھپی ہوئی نہیں میں نہیں جانتا نا آپ تو ہیں اب علیہ اسلام بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آل ملک غیر ہونا جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ ذرے ذرے کے جاننے والا اس لیے حدیث مبارک اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب نے سرکار دو عالم سیدنا محمد بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا اور پھر اس قلم کو حکم دیا حکم ماں کا نما یقون اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو جو گزر چکا وہ بھی لکھ جو ہو رہا ہے یہ بھی لکھ جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھ اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ اور حضور نے فرمایا جفت القلم قلم کی سیاہی خوش کر دی گئی وارفیتوف اور وہ لکھا ہوا لپیٹ کے اللہ تبارک نے محفوظ کر دیا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی کتاب مبین جیسے قرآن کہتے ما مصیبت فی الارض فی فی کتاب من ان اناہ اللہ فرماتے ہیں میرے میرے مدنی امت کو بتلا دو کہ زمین میں یا بندوں میں کوئی حادثہ کوئی موت کوئی جد کوئی کات کوئی تکلیف ایسی نہیں آتی جو ہم نے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ کے لوہے میں میں رکھی ہوئی ہے تو یہ صفت جو ہے صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے یاد رکھو ایک ہے علم کا ملنا علم تو اللہ نے سب کو دیا آپ کو علم ہے تو مسجد میں آئے ہیں اگر آپ کو علم نہ ہوتا مسجد میں کیسے آپ ادھر کیوں نہیں چلے گئے علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے علم اللہ ہے والاج کو بھی دیتے ہیں پرندوں کو بھی دیتے ہیں چرندوں کو بھی دیتے ہیں اب دیکھیں آپ یقین کریں کہ پرندہ ہے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں مرغیاں ہیں کبھی مرغی آپ کے ساتھ تو بستر پہ رات کو سونے نہیں آئے گی کیوں اس کو پتا ہے میں نے کہا رہا. اس کا اپنا ڈرپا ہے اپنی جگہ ہے وہ ہی جائے گی بس کیا اس کو کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آج بریانی پکائی ہے آپ نے وہ یہ بھی دے دیا میرا میرا کر کرا ہے بریانی کھانے کو اس نے وہی کھانا ہے جو اس کو اللہ نے سکھایا جانور میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے شیر میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے لوبڑی میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے گیدر نے وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے سب کو ایر دیا ہے تم نے یہ کھانا ہے تم نے یہ کھانا ہے تم نے گوشت کھانا ہے تم نے گھاس کھانا ہے تم نے یہ کھانا ہے اونٹ نے کیا کھانا ہے گائے نے کیا کھانا ہے بکری نے کیا کھانا ہے ایک ایک چیز کو اللہ نے علم دیا سب سے زیادہ علم انسانوں کو دیا انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دیا اور انبیاء کو دیا لیکن پھر بھی علم غائب یا اللہ کے علم کے مقابلے پہ کوئی چیز اس لیے حضرت خدر علیہ السلام جو تمام اولیا کی ولاعت کے سر چشمہ ہیں وہ برباتے آموسا انتہ اللہ علم تم ایک ایسی علم پہ ہو جو اللہ نے علامہ اللہ تمہیں پڑھایا ہے اور میں نہیں جانتا وہ علم کیا ہے وہ علم اور میں ایک علم تکویری پہ ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کیا علم ہے تو تیرے علم کا مجھے پتہ نہیں ہے اور میرے علم کا تو تجھے پتہ نہیں ہے تمہارا ہمارا گزارا کیسے ہو اس لیے جائیں آپ کسی اور مدرسے میں پڑھیں مساس نے کہا کہ نہیں میں بہار پانی کریں آخر اللہ نے, بھی بھی انہوں نے کہا اب تو آپ کا میرا گزر ہو نہیں سکتا آگے جاگے جا دیکھیں آپ کشتی میں بیٹھے ایک چڑیا آتی ہے وہ چونچے پانی دیتی حضرت نے فرمایا اب اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے جو پانی لیا ہے دریا میں کتنی پانی کم ہو گیا مسئلہ ہنس پڑے انہوں نے کہا رس کمال کر رہے ہیں ایک چڑیا نے چونچ میں پانی دو قطرے لیا ہوگا ایک دریا سے یہ دو قطرے لے لو بھلا دریا کا کیا بگڑتا ہے تو فرمائے علم و علم و علم الخلا اسے یاد رکھو کہ میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کر سکتی تو آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ کا علم کیا ہوگا تو ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھے کہ عالم مل گئی ذرے و شہادہ کا علم علم محیط علم کامل علم ماں کانا بما وما ہوا کا مل کی عما یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت <تصفح> اچھا ایک اور جناب یہ ہماری برادری جو ہے نا یہی تو ہم یہاں کہتے ہیں اکثر موجود کو میں نے کہا یار تم تو عرب میں آ کے ماشاء عرب میں آ کے مواحد بنے ہو نا یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی توحید کی حکومت ہے علماء بھی موہد ہیں حکومت بھی موحد ہے مشاہد بھی مواہد ہیں یہاں تو موحد بننا مشکل نہیں ہے توحید کا پتہ تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جا کے توحید بیان کرو پھر پتہ لگے کہ کتنا مواہد ہو پھر سمجھ آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ واحد ہے عقیدہ ایسا عہید نے مار کھائی ہے پھر پتا لگے گا نہیں اب لیکن وہ حضرت چونکہ ایک انہوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے نا اللہ واف کرے اللہ واف کرے اللہ واف کرے وہ بھی بات نہیں آتے وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے یہ جتنی وا ابھی قرآن کی عدیں پڑھتے ہیں ہمارا بالکل نہیں مان ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو جو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے جیسے قادیانی کہتے ہیں جو حضور کے سوا حضور کو خاتم النبیین نہ مانے کافر ہے اچھا اب عام بندے کو کیا پتا وہ کیسے دیکھو جی ہم آ رہے آج تک تو ہمیں مولوی یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نہیں مانتے اور مرزا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافل ہے بالکل کافر ہے مجھرک بالکل کافر, کافر پکا کافر ہے تو دیکھو وہ تو مانتے ہیں لیکن جب ذرا آگے پڑھیں گے نا تو کہیں گے کہ جناب حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں ساتم کا مانا ہے مہر اور حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں وہ کہتے ہے یہ تو نبی کی شان کم کریں یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ نبوت ختم ہو گئی ہم کہتے ہیں حضور جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی ہو جاتا ہے تو ہم تو شان بڑھا رہے ہیں حضور کی تو اب جناب اسی طرح یہ حضرات بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل جو حضور جو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے لیکن کیا مانا وہ کہتے ہیں جناب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے جو وہ ہے نا وابی نجدید بندی تبلیری